و نصلي و نسلم على رسوله اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب اللہ یہ سور فاتحہ مکیہ کی پہلی آیت ہے سور فاتحہ قرآن کریم کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور سور فاتحہ کے بارے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے کہ اگر کسی کو جنازے کی دعائیں نواز جنازہ کی دعائیں یاد نہ ہو تو وہ سور فاتحہ پڑھ سکتا ہے جب تک سور نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہ ہوں اس وقت تک سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے سورہ فاتحہ کی یہ آیت جس کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی الحمدللہ یہ ایسا جامع کلمہ ہے کہ جو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی جامع تعریف ہے اور جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے تو نہیں ہوتی کوئی اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے کوئی اپنے جو کی تعریف کرتا ہے کوئی جو ہے کسی چیز کو بنواتا ہے تو وہ چیز اچھی بن جاتی ہے تو اس بنانے والے کی تعریف کرتا ہے اللہ حاض الخیاض تو اس طرح سے ساری تعریفیں تو اللہ کے لیے نہیں ہوئی تو یہاں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ جو عشاید کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً تمام تعریفیں اللہ کے لیے اب اگر کوئی اپنے شاگرد کی تعریف کرتا ہے تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ شاگرد کی تعریف بظاہر تو شاگرد کی ہو رہی ہے لیکن حقیقت یہ اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے اس شاگرد کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوئیں اللہ تعالی نے اس کے اندر ایسی قابلیت پیدا کی کہ وہ اپنے استاد سے پڑھ کر سیکھ کر اس منزل اور اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس کی تعریف ہونے لگی تو یہ اللہ کی بالواسطہ گویا کہ تعریف ہوئی مجازن تو جو ہے تعریف شاگرد کی ہوئی لیکن حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہوئی تو اللہ حضرتیا اسی پر تیاض کرتے ہوئے آپ دوسری جو تعریفات میں بھی اسی مفہوم کو پیش نظر رکھیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی اور یہ بات ثابت ہوگی کہ حقیقتاً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے اور یہ تعریف جو اللہ کی ہوتی ہے الحمدللہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالی کا شکر بھی ادا ہوتا ہے تو گویا کہ یہ کل شکر بھی ہے اس طرح اور شکر جو ہے وہ کسی کے احسان اور کسی کی طرف سے کوئی نعمت جب عطا ہوتی ہے اور اس کو کسی کی نعمت ملتی ہے کوئی جو ہے احسان اگر اس پر ہوتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں جو الحمدللہ کہا جاتا ہے تو پھر یہ شکر ہوتا ہے یہ کلمہ شکر جو ہے شمار ہوتا ہے اور جہاں تک شکر کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنا شکر کرنے کا حکم دیا ہے اور شکر کی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے وشکرولی ولا تقرون پر میں میرا شکر ادا کرو میرا قرآن نعمت مت کرو اور شکر کے بہت سے درجے ہیں شکر کا عام درجہ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گناہوں میں صرف نہ کرے اور خاص شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بیکار اور ابس لایانی لفظ اور بے ہوتا باتوں میں ظاہر نہ کرے اور خاص شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو اس کی عبادتوں میں صرف کرے انسان کو اللہ تبارک مطالعہ نے اس قدر نعمتیں ادا فرمائی ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس شاید فرمایا کہ وہ ان تعداد میں اللہ ہی لاتسوا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم ہرگز اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ نعمتیں بندہ شمار کرنے لگے ان نعمتوں کو گننے لگے تو ان کو گن نہیں سکتا تو شکریہ ادا کیسے کر سکتا ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مشکل کو اور اس جو ہے گتھی کو اس طرح سے سجایا ہے کہ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی طرف اشارہ فرمایا آپ کا اشاد گرامی ہے کہ اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے تو انسان کا وجود تین سو جوڑوں پر مشتمل ہے تو لہذا انسان پر تین سو ساٹھ صدق روزانہ شکریہ کے طور پر ادا کرنا لازم ہوا حضرات صحابہ کے سامنے جب سرکار تو عالم نے یہ ارشاد فرمایا تو ان حضرات نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو اس کی طاقت رکھ سکتا ہے کہ روز جو ہے تین سو ساٹھ صدقے جو ہے وہ کریں اور اس طور پر اللہ کا شکر شکریہ ادا کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدقہ جو ہے صرف مال پر ہی مشتمل نہیں ہوتا کہ مال خرچ کیا جائے تو صدقہ ہوگا بلکہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے اور اپنے مسلمان بھائی سے نیک نیتی کی بنیاد پر مسافہ کر لینا بھی صدقہ ہے اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے تو عرصیہ رسول اللہ تو پھر بھی تو جو ہے تین سو ساٹھ صدقے نہیں کر سکے گا اگر ان تمام باتوں پر بھی عمل کرے تو کیسے جو ہے وہ تین سو ساٹھ سطح کے روز جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں آپ نے شاید فرمایا کہ سورج نکلنے کے بعد دو رکعات نفل ادا کر لینا جس کو اشراق کہا جاتا ہے یہ تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ بن جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک مطالعہ کا کرم ہے کہ اس نے جو ہے یعنی اتنی نعمتوں کے بدلے میں اس معمولی عمل کو بھی جو ہے یعنی قبول فرما لیا ہے تو اور یہ شکر کا عام عام مقام ہے یہ عام شکر ہے یہ شکر اور خاص شکر وہ ہے کہ جو اس حدیث میں بیان ہوا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاڑوں کی لمبی لمبی راتوں میں جو نفل ادا فرماتے تھے تو جو ہے جناب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی کہ پائے مبارک متورم ہو جاتا تھا آپ کے پائے مبارک سوج جاتے تھے صحابہ اکرام نے یہ دیکھ کر عرض کیا رسول اللہ آپ کے لئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اور دیگر جو ہے وعدے فرمائے ہوئے ہیں آپ اس قدر جو ہے مشقت عبادت میں برداشت فرماتے ہیں تو آپ نے کیا اشاعت فرمایا تھا کہ افلا اکونو عبدن شکورا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی یہ میرا رات بھر نوافل میں مصروف ہو جانا میرے پائے مبارک پر ورم آ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے لیے ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ میرے میری خطائیں ہیں میرے گناہ ہیں میں گناہ ہوں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہے یہ خاص شکر ہے جو اس حدیث میں اس طرح سے بیان فرمایا گیا اور خاص, خاص شکر وہ ہے کہ جو اس حدیث میں بیان فرمایا سرکار ظالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کے ہے کہ آپ بارگاہ خداونتی میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری کما حق کہوں عبادت نہیں کر پایا اور کما حق کہوں میں تجھے نہیں پہچان پایا میں نے تجھے کما حق کہوں نہیں پہچانا ذرا غور فرمائیں آپ کہ کس طرح سے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں اظہار ابدیت اور انکساری اور توازو جو ہے اس کا اظہار فرما رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جو ہے عار ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے تو یہ خاص الخاص شکر ہے اور اس میں بندوں کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ جب ایک اللہ کا نبی کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ اور کس اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے گناہوں کی مغفرت فرمائی گئی ہے تو وہ جب اس مرتبے پر فائز ہیں تو جب وہ اس قدر اس, اس قدر شکر گزاری فرماتے ہیں تو امت کو اور اللہ کے بندوں کو طرح سے جو ہے وہ شکر ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے اور اس حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سن کر کوئی یہ خیال نہ کرے اور یہ کہنا شروع نہ کر دے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اللہ رب العزت کو کما ماحق نہیں پہچانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کماقو جو ہے اس کا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا نہیں بلکہ یہ تو اظہار ابدیت کے لیے حضور ایسا فرما رہے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں آپ کہ کیا بارگاہ خدا اندی عرض کرتے ہیں ربنہ سلمفسنہ ہمارے پروردگار یعنی حضرت اعظم و علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کس قدر جو ہے وہ ابدیت کا اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں انڈیا گن تو مینا سالمی پروردگار بے شک میں جو ہے سالموں میں سے ہوں تو کیا کوئی جو ہے یہ سن کر ان کے ارشادات کو سن کر ان کی ان مناجات کو سن کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ماضی اللہ ماحول اللہ حضرت آدم و حبا علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام یور تھے جو ایسا کہے وہ تو مرتد ہی ہو جائے گا وہ تو دار اسلام ہی سے قارض ہو جائے گا کیوں کہ یہ ان نفوس قدسیہ کا اس طرح سے اظہار بندگی کرنا جو ہے اپنی شان ابریت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے اور نا ایسا نہیں ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان نحو کانا آبدن حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر کرنے والے بندے تھے تو جب حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر کرنے والے بندے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں وہ تو بڑوں سے بڑے شکر کرنے والے ہوئے تو با, بات تو یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں گناہ گار اور رب یہ فرمائے کہ تو فرما بردار تو مزہ اس میں ہے اور یہ کہ بندہ یہ کہے کہ میں میرے کار ہوں اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو بدکار ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوگی تو آ, یہ حضرات اب آ, جو ہے اب, اپ, اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں اور اپنی شان عز و انکساری اور توازو اور فروت, فروتنی کا اظہار کرنے کے لیے ایسا اشارہ فرمایا جو جتنے بلند مرتبے پر ہوتا ہے وہ اتنا ہی جو ہے یعنی انکسار اور عزت کا مظہر بن جاتا ہے وہ شرابا جو ہے آج اور انکساری جو ہے وہ اور نیاز مندی سے بارگاہ خدا مندی میں اس طرح سے عرض و نیاز اور معروضات پیش کرتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ شکر جو ہے یہ ایسا کھیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وعدہ فرمایا ہے کہ لکر تم لاطی جو اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور مزید اپنی نعمتیں بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا فرماؤں گا تو شکر گزاری جو ہے یہ اپنی نعمتوں میں اور حصول برکت میں زیادتی کرنا ہے شکر جو ہے یہ بڑا بارگاہ خداوندی میں بڑا ہی مقبول اور بڑا ہی محبوب عمل اور فعل ہے اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ شکر جو ہے اصل میں اس کی بنیاد دو باتیں ہیں اگر اس پر اگر بندہ نظر کر لے تو کبھی جو ہے اس کے اندر ناشکری کے جذبات اور کبھی اس زبان پر کل میں ناشکری نہیں آ سکتی پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی باتوں میں تو اپنے سے نیچے والے پر نظر رکھے اور, اور دینی کاموں میں جو اپنے سے اوپر ہیں ان کے افعال و اعمال پر نظر رکھے تو ہر وقت جو ہے وہ شکر گزار رہے گا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب سخت شدت اور گرمی کا عالم تھا دوپہر کا وقت تھا جب کہ خوب تپش ہو رہی تھی کہ بازار سے گزرنا ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں جوتے پہنے ہوئے ہیں اور سواریوں پر سوار ہیں لیکن میرے پاؤں میں چوتا بھی نہیں تو اس پر مجھے بڑا جو افسوس ہوا دکھ ہوا کہ یا اللہ یہ تو سواری پر بھی سوار ہیں اور ان کے پاؤں میں جوتے بھی ہیں میرے پاؤں میں تو جوتے بھی نہیں فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ رہا تھا اور میرے دل و دماغ میں تصور میں رہ رہ کر یہ خیال کہ ایک شخص جس کے پاؤں نہیں ہے اور وہ جناب سورین کے بل اس تپش اور اس گرمی کے عالم میں گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے پر مات جب میری نظر اس شخص پر پڑی تو فوراً میرے دل و دماغ میں میرے ذہن میں بات آئی کہ, کہ اس کے تو پاؤں نہیں اللہ کا شکر ہے میرے تو پاؤں ہیں فوراً سجدے میں گر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے تو نوازا ہے اور دوسری بات یہ ہے شکر کے سلسلے میں کہ کبھی اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک بڑا تھا جس کا نام تھا ایاس اس کو سلطان محمود غز نبی پہنچ جاتے تھے اور اس سے بڑی, بڑی محبت کرتے تھے اس سے بڑا پیار کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ایسا معذرف اور محترم شخص کسی کو چاہے تو اس کے حاصل بھی پیدا ہو جاتے ہیں ایسے ہی معاملہ حضرت ایاز کے ساتھ بھی پیش آیا اور حضرت ایاس کا یہ معمول تھا کہ کچھ وقت کے لیے وہ شاہی موتی خانے میں چلے جاتے دروازہ بند کر لیتے اور کچھ وقت وہاں گزارتے حاصل جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ایاز کا فیل ثابت کر رہا ہے کہ ایاز سرکاری خزانے میں چور کھٹ کرتے ہیں اور اس کا اسی وجہ سے جو ہے وہ اتنی دیر تک جو ہے جناب شاہی موتی خانے کا دروازہ بند کر, کر اندر جو ہے بیٹھے رہتے ہیں. کیا ہے بادشاہ کو ہو گئی خیر سلطان محمود نے کہا کہ اچھا مجھے جو ہے این موقع پر جو ہے اس کی اطلاع دی جائے حضرت حسب معمول اپنے جو ہے جناب شاہی موتی خانے میں گئے اور اگلے رخ پھر جو ہے دروازہ بند کر کر بیٹھ گئے حاسد پہنچے مقبر پہنچے اور سلطان محمود غز نبی کو کہا کہ اب وقت ہے چلنے کا موقع واردات پر آپ دیکھیے اور خود جو ہے معائنہ کیجیے خود جو ہے مشاہدہ کر لیں آپ سلطان محمود غز نبی حاصدین کے ساتھ جناب پہنچے شاہی موتی خانے پر دستک دی اور آیا ایاض نے جواب دیا کہ حضور بادشاہ نے کہا کہ دروازہ کھولو ایاز نے کہا کہ کھولتا ہوں کچھ دیر لگی تو چیم گوئیاں شروع ہوئی پھر جو ہے سلطان محمود نے پھر دستک دی اور آواز آئی کہ کھول رہا ہوں پھر دیر ہوئی تیسری مرتبہ سلطان محمود قدنوی نے اور غصے کے لہجے میں کہا کہ یا تو کھولو یا پھر جو ہے ہم اس کو اور تو بھی ہم سزا دیں گے خیر دروازہ کھولا سلطان محمود خدنوی حاصین کے ساتھ شاہی موتی خانے میں داخل ہوئے وہاں دیکھا تو جناب بجس ایک جو ہے بڑے صندوق کے جس میں بڑا بھاری بھرکم تالا لگا ہوا تھا یہ سامنے رکھا ہوا ہے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی اب جو حاضر ساتھ تھے کہنے لگے کہ اسی کے اندر تو ہے جو کچھ مال پانی ہے وہ اسی صندوق کے اندر تو ہے اب جناب سلطان محمود غز نے ایاز سے کہا کہ یہ کیا ہے تو محمود غد سے ایاز نے کہا کہ حضور یہ اس میں میرے عیب ہیں میری پردہ پوشی کیجیے اس جملے سے تو جناب ان کے ان کی بات کو اور ان کی خبر کو تقویت پہنچنے لگی تو کہا کہ دیکھا نا ہم نہ کہتے تھے کہ یہی تو ہے اسی میں مطلب تو سب مار پانی رکھا ہوا ہے تو حضرت ایاس سے پھر سلطان محمود غد نوی نے کہا کہ بھائی کھولو اس کو خیر انہوں نے کہا حضور کھولتا ہوں جب صندوق کھولا تو اس میں صرف تین میلے کچیلے کپڑے کے اور کوئی چوتھی چیز اس کے اندر نہیں تھی ایک پھٹی پرانی ٹوپی اور جناب ایک جو ہے پرانی قمیض جس کا کریبان چار اور جناب ایک احمد جس میں بیس تیس پیون لگے ہوئے اور وہ بھی جو ہے شکستہ محمود غز نے آیاز سے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے تو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور رقت تاری ہو گئی اور کہنے لگے کہ حضور یہ میری اصل ہے میں جب حضور کے یہاں آیا تھا تو میرے جسم پر یہی لباس تھا تو میں نے جو ہے وہ اس کو سنبھال کر اور محفوظ کر کر رکھا ہوا ہے اور میں روز یہاں اس لیے آتا ہوں اور اپنے نفس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اے نفس دیکھ آج تو جو ہے بادشاہ کی مہربانی سے ایسی اعلیٰ پوشاکیں استعمال کر رہا ہے اعلیٰ کھانے جو ہے تو کھا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی اصل کو بھول جائے اور تکبر اور غرور اور کھمنڈ میں مبتلا ہو جائے تو اس لیے حضور میں یہاں آ کر اپنے نفس کو متنبع کرتا رہتا ہوں بادشاہ پر دقت تاری ہو گئی اور جناب کہنے لگا کہ ایاس تو ہی مجھ سے اچھا نکلا کہ تی اصل کو نہ بھولا لیکن میں اپنی اصل کو کہ جب میں ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو میرے جسم پر لباس بھی نہیں تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ میرے پاس اور کوئی شے تھی اب جو ہے جناب میرے جسم پر اعلیٰ خلعت ہے اور میں ایک مملکت کا بادشاہ بھی ہوں تو تو, تو ہی مجھ سے اچھا رہا تو یہ ہے اصل جناب شکر کے معاملے میں جو اپنی اصل اور اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے بہرحال شکر کا مقام بڑا اعلیٰ ہے اور الحمدللہ جو کہہ لے تو گویا کہ اس نے جو ہے اعلیٰ طریقے سے اور اعلیٰ درجے سے اور اعلیٰ پیمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا الحمدللہ للہ ہراست شکر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ کلمہ جو ہے یہ شکر کی اصل ہے شکر کی بنیاد ہے بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیں اپنی ناشکری سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کا اور اپنے شکر ادا کرنے کا توفی توفی گناب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو شکر گزار بندہ بنائے اور اس پر قائم و ظائم رکھے واخر ضابانہ الحمدللہ رب العالمین